بس اللہ صحمد اللہ محمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ثمّ الباء واٹس اپروپ الحمن الصّ الشہ باقی تمام سامعین گرامی خوراً سب کو شم البافی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں شاہدرت نمبر پانچ سو اٹھاون ابلگ دو سو ہے پانچ سو اٹھاون شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو سو جو ہے اور راد فتیہ جو ہے دس نمبرج دو سو ہیں اور راد فتھیہ میں ہم لوگ جو ہے اس میں جلالہ اللہ اور ہو ان دوست میں اعظم سے فارغ ہونے کے بعد آج سے جو ہے اس میں جلالہ الرحمٰن الرحیم ان دونوں کے بارے میں چونکہ دونوں کا مستعمن ایک ہے دونوں کو ایک ساتھ جو ہے بحث کریں ان کے لوگی بانی آواز میں ہم مانگے اس وجہ سے قواب عیہ بھائی جو ہے الرحمن اور الرحیم کے بارے میں ہے ان دو اشمِ اعظم کے بارے میں ہیں ان کے لغوی معنی تحقیق اور ان کے وسیع مفہوم کیا ہے ترکت والوں نے ان سے کیا مفاہم لیا ہے عادیث میں ان کی تعداد تشرحات وجہ آیا ہے اور قرآن پاک میں یہ جو ہے کتنی آیات میں آیا ہے ان کے تھوڑی بہت توضیحات اس مقدس دو اسم کے بارے میں کریں گے اور آخرت میں آخر میں اس کے فیض و برکات میں سے بھی جو کتابوں میں ملتی ہیں کچھ شاولوں کے مبارک خانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا سب سے جو نقطہ نمبر ایک جو ہے الرحمن و الرحیم کی لوبی تحقیق پہلے نقطہ ہاں جی تو یہ دونوں جو ہے دونوں کا مادہ نمبر ایک اس سلسلے میں جو ہے دونوں کا مادہ ہے یعنی اس کا جو روح حروف ہے وہ یہ ہے راہ حامیم ہے رحمان میں جو حرفِ اصلی جیسے بولتے ہیں راہ حامیم ہے رحم میں بھی راہ حامیم ہے ہاں باقی رحمان کے الف کو نون کو ان کو حرف زائد بولتے ہیں رحم کے یا حرف زائد ہے جو اس اسم کو مبالغہ کا سگا بنانے کے لیے ان دو رحمان میں عالف نون کو رحم میں یا کو اضافہ کیا گیا ہے ہاں یہ دونوں اسم جو ہے مبالغہ کے الفاظ ہے اکثر مفسرین نے بھی لغین نبی اس اسم کو یا اس میں مبالغہ کرا دیا ہے ہاں جی جس میں رحمت کا نہایت وسیع مفہوم پایا جاتا ہے تو دونوں کا مادہ ایک تو یہ ہے را ہام ہے ہاں جی تو را ہام تو راہی مہ جب اراب بولتے ہیں باب سمیع ہے سے راہی محل ما مادیح مفول کو بڑھا دیتے ہی ہیں جی راہی مہو رحمتاً اس کا مظہر ہے مرحمتاً میں اس کا مظر اس کا مظر میمی بولتے ہیں و روحمن و روحمن اس کے یہ سارے مزدور استعمال ہیں تو اس کا معنی کیا ہے نرم دل ہونا مہربان ہونا شفقت کرنا بخش دینا یہ سارے معنی جو اس مادے کا لکھا ہے رحیمِ رحم و جوسے سمعہ یسموں سے اس مادے کا جو مضدر ہے رحمتا مرحمتاً روحمن روحمن ہے ان کا معنی مزدری یہ ہے نرم دل ہونا مہربان ہونا شفقت کرنا بخ دینا اور الرحمت ورحمٰن والرحم و رحم جی، الرحمت و والرحم یہ بھی جو ہے ان کا معنی بھی نرم دلی مہربانی ہاں جی نرم دلی مہرمانی جس کا نتیجہ مغفرت و احسان ہے جب کوئی ذات مہربان ہوتے ہیں نرم دل ہوتے ہیں اس کے نظر کیا ہے کسی کی کوتاہی کو بخش دیتے ہیں کسی سے برابر کرتے ہیں اس ساتھ احسان کرتے ہیں اس کی طرف سے کسی ان کی نیکی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یہ احسان ہے تو الرحیم جو ہے اب اسی سے ہیں اسفاط مبالغہ ہے اور بعض نصف مشبہ کا ہے مہربانی کرنے والا معنی سمایل یعنی جس پر مہربانی کی جائے معنی سمفلی اس معنیٰ فعیل کا وزن چونکہ عربی زبانوں میں مشترک ہے ہاں جی مانا یہ دیتا ہے اسم فائل کا معنیٰ بھی دیتا ہے اس مفہول کو معنی دیتا ہے دونوں کا معنی میں استعمال ہے اس نے الرحیم جو ہے مہربانی کرنے والا جب یہ اسم فائل کے معنی لے لیں معنی اس سالی میں ہاں جی اور اگر جو ہے معنی اسم مفلی میں لے لیں اسم مغول کو معنی تو معنی بن جائے گا جس پر مہربانی کی جائے تو اس لحاظ سے الرحیم اللہ ہو جائے گا اور دوسرا ماہ الرحیم سے مراد بندے ہو جائیں گے جن پر اللہ طرف سے مہربانی کی جاتی ہے اور اس جو ہے الرحیم کا جمع رحمہ یہ لکھا رحمہ اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے اصما الحسنہ میں سے ہے الرحیم جو ہے وہ تو ایک لغوی عمومی معنیٰ تھا اور تو اس کے لغوی معنی کے لحاظ سے دو معنی کیا لغوی لحاظ سے ہاں مہربانی کرنے والا اور جس پر مہربانی کی جائے یہ لوگ بھی مانا کے لحاظ ہے جب یہ اللہ کے اصلم بن جاتا ہے تو پھر وہاں صرف مانا ہی سنفالی ہے ہاں جی. الرحیم اللہ تعالیٰ کے آسماء و حسنیہ میں سے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بھی ہو جاؤں پر جیسے ابھی ہم خود اس پر بات کریں الِّّّّیہ رحمانوی رحیم اللہ کے نانانو آسماں میں سے ایک ہے الرحیم اور الرحمانو اس کا معنی مہربانی کرنے والا یہ آسما حوصلہ میں سے ہیں اور بالی تعالیٰ کے لیے محسوس ہے یہ اللہ کے لیے محسوس ہے صرف اللہ کا نام واقع ہوتا ہے الرحمان کسی بندے کے لیے الرحمان کا نام رکھنا درست نہیں ہے کیوں نہیں اس کے وجوہات بعد میں بتا رہے اس کا معنی ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو صرف اللہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ کے اندر تمام محلوقات آتے ہیں ان یعنی کو یہ کہ تمام معلوقات سے زیادہ رحم کرنے والا تو وہ تو صرف اللہ ہے لہٰذا الرحمان کا نام اس مبارک اللہ خود کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا ہے اور بولنا جائز نہیں ہے جس سے اس میں اللہ کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا ہے رحمان بھی نہیں بولا جا سکتا حقیقت کسی کا نام قرار دینا درست نہیں تو یہ معنی جو ہے ہاں جی الرّحمان مہربانی کرنے والا اور یہ آسمہ حوصلہ میں سے اور باری تعالیٰ کے ساتھ محسوس ہے یہ نام تو اور یہ معنی یہ جو جو آپ کو دیا ہے لغی المنجد نامی عربی اردو لغت سے دیا ہے موقع. اس کے بعد جو ہے اس کی مزید توضیح نمبر دو یعنی دوسرے جو لغت کتابوں سے ہم آپ کو حوالہ دیں گے یعنی اور یہ آنے والی توضیحات جو ہیں ان دوسری کتابوں سے فرماتے ہیں الرحمٰن اور رحیم دونوں اسم رحیمن سے مشتق ہے الرحمٰن اور رحیم یہ دونوں اس میں رحیمن سے مشتق مادہ راہ حامیم رحیمن سے لیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی خاص اضلی اور اودی صفت رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی خاص ازلی اور ابدی صفت اللہ کی رحمت ہے اور یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے رحمت سے خلق کیا ہے ہاں جی یہ مطلب جو ہے آنے والی متعلق مطلب نقصہ نمبر دو کتاب جو ہے خصوصیات آسما اور حسنہ سے نقل کر رہا ابھی اس کا آخر میں صفحہ نمبر حوالہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی خاص عزلی اور ابدی صفت رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک کے آغاز ہی میں بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں نا قرآن پاک تو بسم اللہ ہی کے اندر آغاز ہی میں ان دو صفات سے اپنا تعارف بندوں سے کرایا ہے اللہ نے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کون ہے اللہ وہ اللہ جو الرحمن الرحیم ہے تو قرآن پاک کے شروع میں ہی اللہ نے اپنے ذات اقدس کو ہمیں معروفی کرتے کراتے وقت سب سے پہلے کہ میں اللہ کیسی ذات ہوں وہ اس کی تعریف کرتے وقت معروفی کرتے اللہ نے اپنے لیے جو سب سے پہلے جو اسم اپنے لیے ثابت کیا وہ صفات وہ رحمان اور رحیم اور وہ اس اصل میں صفت رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآنِ پاک کے آغاز ہی میں ان دو صفات سے ان رحمٰن رحیم سے اپنا تعارف بندوں سے کرایا ہے جناج بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی سب سے پہلے آیت ہے پہلی آیت جس میں اللہ نے اللہ کون ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو یہ اللہ کون ہے اس کی کیا صفات ہے اور کن صفات سے مجھے ہے اور وہ رحمت سے متصب ہے وہ اور, اور رحیم ہے ہاں یعنی ابھی آئے, آئے, آئے گا رحمان کے معنی اور رحیم کے معنی تفصیل معنی آج آئے گا تو ان ہی الفاظ سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے الرحمٰن الرحیم اور, رحیم اور اللہ جو اللہ کی ذات ہیں ذات کا نام ہے اس کے دو اہم ترین صفا رحمٰن الرحیم تو انہیں الفاظ سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے انہی الفاظ کی یاد دہانی ہر شرا سے پہلے کرائی جاتی ہے قرآن پاکیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کے ہر شرح کے شروع میں اللہ نے اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر شرح کے شروع میں سوائے سرح برات کے ہاں جی ہر شرح کے شروع میں ہے اور ہر کے شروع میں اللہ نے ہمیں یاد دہانی کرایا کہ وہ اللہ جس کے نام سے تم یہ قرآن کا یہ صرح شروع کر رہا ہے وہ اللہ بڑا مہربان سب سے زیادہ مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے تو لہٰذا جو انہیں الفاظ سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے اور انہیں الفاظ کی یاد دہانی ہر شرح سے پہلے کرائی جاتی ہے پھر ہر پھر ہر صرح کے شروع میں یا رحمان الرحیم بسم اللہ کی صورت میں پھر شورت الفاتحہ شروع ہوتی ہے اس کے بعد سب سے شروع میں بسم اللہ بسم اللہ کے بعد سورہ الفاتحہ شروع ہو جاتی ہے تو تو جو ہے تومان بات تو جو ہے ہاں جی تو پھر فورآ بات بسم اللہ الرحمن کے بعد الحمدللہ رب ربی العالمین دوبارہ الرحمٰن الرحیم تو فرآن بعد یہی الفاظ قرآن پڑھنے اور سننے والوں کا استقبال کرتے ہیں ہاں جی یعنی بشملہ سے شروع کیا تو فرآن بعد جو ہے یہی الفاظ یہی الرحمن الرحیم جب آپ قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے اور سننے والوں کا استقبال کرتے ہیں چن سی شرح فاتحہ میں ایک دو پہلی دوسری بات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو یہی دو اسم جو الرحمٰن الرحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے صفات یہ نام ہیں اللہ جو ہے اس الرحمٰن الرحیم کے ذریعے سے قرآن پڑھنے والے کو استقبال کرتے ہیں کہ میں اللہ رحمان الرحیم تو رحمت جس سے یہ دونوں صفات مشتاق ہوئی ہوئی ہے الرحمت مادہ ہیں ہاں اسے اس سے الرحمٰن الرحیم مشتاق ہوئی اسی سے بنا ہے رحمت کیا ہے وہ چیز ہے جو ہر خیر بہم پہنچانے والی ہے رحمت وہ چیز ہے جو ہر خیر بہم پہنچانے والی ہے ہر قسم کے خیر بندوں تک محلقات تک پہنچانے والی ہے اور ہر شر کو دفع کرنے والی ہے جی اللہ لیے ہر اسم اس لئے ہر اہم کام کرنے سے پہلے ہر اہم کام کرنے سے پہلے ہمیں حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے الحمٰن اللہ کی طرف سے اللہ کے بہر نبی کی طرف سے جب بھی آپ کوئی اہم کام شروع کریں کوئی بھی کام شروع کریں ہاتھا پانی اور کھانا کھانا بھی کھائیں پانی پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں تو رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ازل تعبت محسوس ہے اس میں رحمت اللہ رحمت کے صفت سے ازل سے لے کر آباد تک اللہ تعالیٰ کے ذات اس صفحت سے موحوز ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ خود فرمۃ کا طبع علان شرحت کا تب علّہ رحمۃ نمبر ایک سو چھبیس ہے اس میں اللہ خود فرماتے کا طبع لکھ دیا فرض کر دیا واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے فائل رکھنے کو نالا ہے اللہ نفش اپنے اوپن آر رحمت, آر رحمت کو اللہ رمت میں اللہ نے اپنے اوپر واجب کرا دیا فرض کر دیا رحمت کو کہ میں اپنے ماہر بندوں کے لیے اپنے مخلوقات کے لیے میں رحیم رہوں میں مہربان رہوں میں شفقت کرنے والا رہوں اللہ اللہ وجمہ اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کرا دیا ہے قطب لازم کرا دیا فرض کرا دیا واجب کرا دیا سر اس آدمی نے ایک اور جگہ فرمایا رحمتی کل کلرشین میرے رحمت میرے شفقات میرے مہربانیاں میرے احسان ہر چیز کو چھایا ہوا ہے وصیت چت یت چیز کا عمل آتی کہتے کہا رحمت ہے. میرے رحمت وصیت ہاں جی پھیلا ہوا ہے ہاں جی کل رشین ہر چیز کو میرے رحمت ہر چیز پہ پھیلا ہوا ہے ہر چیز کو شامل ہے کائنات میں کوئی چیز نہیں جو اللہ کے رحمت اس کے شامل نہ ہو کیونکہ ہر چیز کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت کے ذریعے سے ہوتی ہیں پھر اس کی دوام اور بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیزوں مہیا کرنے والا بھی ہاں کرنے کا وسیلہ و ضوابط بھی رحمت لاہی ہی ہے رحمت لاہی کے ذریعے سے کائنات کے ارشے کو تخلیق ہوئی پیدا کیا اور رحمت لاہی کے ذریعے سے ہر شے کو دوام میں استمرار ملتی ہے اور یہ آیت جو ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھپن میں قیمہ اور میری رحمت ہر شے برہا ہے یعنی شائع ہوئی تو اللہ کی دنجا یہ ہوا کہ اللہ کے رحمت بے پیان اللہ کے رحمت نظر یہ ہوا کہ بے پا اور وسعت والی ہے اور وسعت والی ہے نا اللہ کے رحمت بے پاان اس کو انتہا نہیں وسعت والی ہے ہر چیز کو اچھائی ہوئی ہر چیز پہ محیط ہے تو اس کا مزید توضیحات جو ہے آئندہ درسوں میں آئے گا کہیں پر اتفاق کرتا ہوں اگر ایک دن میں ختم ہونے والا تو ہے نہیں تو ان جو ہے آگے گلے در سومیہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا